ہاتھوں کی یعنی کہ بینڈ نہیں ہونے چاہیے ہاتھ ہاتھ بھی کھلے نارمل سیدھے رہنے چاہیے اب آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی نظر نظر جو پاؤں کا اوپر حصہ قدموں کا اس پر ہو نیچے کر یہاں جی یہاں نظر ہو اور فاصلہ چار انگل تقریبا ماشاءاللہ اچھا اب یہ سمیع اللہ علی من حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے نا اور ربنا ولک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد ربنا یہ بہتر ہے افضل ہے اس کے بعد ربنا و الحمد اور تیسرا درجہ ہے ربنا لکل الحمد اب اس میں کھڑے ہونے میں بازی ہوں خم رہ جاتے ہیں ایک منور, یہ کیمرے آپ ہاتھ میں لے لیں مائک کا بھی پرابلم نہیں ہوتا صلو على الحبيب صلى الله تعالى على محمد کھڑے ہوتے ہیں نا تو رکو جا کھڑے ہو یوں یوں رہتے ہیں تو چلے جاتے ہیں تو اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے کمر ترچھی نہیں ہونی چاہیے سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے سمی اللہ علی من خمیدہ ربانہ کم از کم یہ کہ یہ اس طرح کھڑے ہوں گے اور کم از کم ایک سبحان اللہ کی طرح کہنے کی مقدار تو کھڑے ہونا ہوتا ہے یہ روکنے کی اتنا مقدار ہے امیل سنت کا مائک مدینہ مائک مدینہ رکو سے جب کھڑے ہوں گے نا تو یہ سیدھا کڑا ہونا یہ کڑے ہونے کی کیفیت کو کوما کہتے ہیں تو کوما جو ہے نا یہ بالکل اسٹیٹ سیدھا کھڑا ہونا اچھا اب جب سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے رکھیں گے زمین پر پھر ہاتھ پھر ناک کی ہڈی پھر پیشانی اور اٹھتے وقت اس کا الٹ پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ پھر گھٹنے یہ اٹھنے سے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں تو شاید کوئی ن... یوں کہوں کہ ہزار میں ایک آدھ ہوتا ہو جائے وہ صحیح کرتا ہو ایسا گمان ہے میرا جب خاص کر جلدی ہوتی ہے نا تو پھر وہ تو دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا جو ہے نا اس کو بولتے ہیں جلسہ اچھا جلسے میں یہ واجب ہے کہ سیدھا بیٹھ جائے اور ایک سبحان اللہ کہ لینے کی مقدار میں بیٹھا ہے یہ واجب ہے اب اس میں کیا کرتے ہیں سجدے کے بعد وہ کر کے دکھاؤں گا شاید نظر نہیں آئے گا ہے اچھا اچھا اب جیسے میں سجے سے اٹھ کر دکھاؤں گا کس طرح غلط کر رہے ہیں لوگ یہ جو میں نے کیا نا یہ غلط ہے اس واجب ٹوٹا نظر آیا نظر آیا تو یہ کیفیت تھی نا یہ نماز اس سے مکر تحری بھی ہوتی ہے اور دوبارہ دوہرانا واجب ہوتا ہے غلطی سے یعنی یہ جان بوجھ کر ہی ہوا ظاہر ہے کہ مسئلہ پتہ نہیں ہے یا مسئلہ پتہ ہوتا ہے لیکن بس وہ سیریس نہیں لیتے اتنی محنت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں وضو کرتے ہیں وقت دیتے ہیں لیکن یہ غلطیاں کرتے ہیں اچھا درست طریقہ میں بتاؤں کتنی کت, کس طرح بیٹھنا ہے اور اس میں اگر آپ دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں اللہ فر لی پڑھیں رب فر لی تو یہ رک کر یہ پڑھ لیں گے نا تو یہ بھی مستحب ہے یہ پڑھنا اور وہ واجب بھی ادا ہو جائے گا یا سبحان اللہ کی مقدار بھی یہ ٹھہرنا اس میں پایا جائے گا تو اب میں آپ کو آواز سے پڑھ کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو اللہ کر یاد بھی ہو جائے اللہ اکبر رب وہ پھر لی اللہ اکبر تو یہ دیکھیں ایک سبحان اللہ کی قدر میں رک گیا یہ واجبتا اور کرمر بھی روک سیدھا بیٹھنا ہے صحیح بیٹھنا یہ جھک کر نہیں بس جھک کر چلے جاتے ہیں حالانکہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی کوئی اجر نہیں ہوتا عادت ہوتی ہے تو یہ نہ کریں اچھا تکبیر تحریمہ میں بھی بھول گیا وہ بعض لوگ یوں کرتے ہیں جیسے یہ تقبیر تحریمہ گئی اللہ اکبر بس تو یوں کریں گے اللہ اکبر کوئی یوں کرتا ہے تو یہ سنت یہ ہے کہ فورن ہاتھ باندھ دے وا ہوئی ہے اس میں جیسے وضو میں بھی لوگ یوں یوں کرتے ہیں یہ سب یہ صحیح طریقے نہیں ہے اچھا اچھا باز دوئے وہ تقویر جو وہ تقویریں پہری میں اگر بات جو پہلے اس طرح ہاتھ لٹ پھر ہاتھ باندھتے ہیں یہ بھی کرتے ہوں گے برابر اللہ اکبر یہ بھی صحیح نہیں ہے یہ انشاءاللہ عید کی نماز میں ہوگا چھ تقبیر زائد ہیں تو عید کی نماز میں یہ لٹکانے کا ہوتا ہے تو اس کے علاوہ رکو سجدہ سجدے میں پاؤں کی ایک تو ہے نا ناک کی ہڈی لگانی ہے بعض لوگ نوک لگاتے ہیں نوک لگائیں گے تو نماز مکر تہری ہوگی صرف نوک ہوگی تو ہڈی دبائیں گے نا تو ہڈی لگے گی تھوڑا سہمت کرنی پڑے گی اور پیشانی کو زمین پر جمانا ہوگا اگر آپ ہلکی ہلکی چھوڑ دیں گے تو کام نہیں چلے گا تو پیشانی جمنی چاہیے ناک کی ہڈی بھی لگنی چاہیے اگر پیشہ نہیں جمائی تو سجدہ نہیں ہوگا سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی اب کارپیٹ موٹے موٹے بچھے ہوتے ہیں بعض اوقات کبھی پارک وغیرہ میں گھاس پر نماز پڑھنے کا بھی اتفاق ہوتا ہوگا تو ایسے موقع پر جب کہ جبکہ کارپیٹ بچھا ہوا ہے موٹا سا بعض جگہ تو اس کے نیچے بھی فوم بچھا دیتے ہیں. تو یہ تو بہت خطرناک ہوتا ہے نماز پڑھنے والوں کی نمازوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے نماز تو پڑھ سکتے ہیں اس پر لیکن مسئلہ پتا نہیں ہوتا وہ سجدہ نہیں کرتے صحیح سجدہ نہیں کرتے تو نماز نمازی گئی کہ اگر پیشانی نہیں دبائی تو اب ایسے موقع پر جیسے کہ وہ موٹا کارپیٹ ہے یا کوئی پارک میں گھاس پر نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی گدڑی گدے لاکھو جیسی ہے تو اس پر سجدہ کرنے میں یہ ضروری ہے کہ پیشانی کو اتنا دبائیں کہ اب دبائیں گے تو نہیں دبے گی نہیں اتنا اس کو دبانا ضروری ہے اگر دبانے کی وہ گنجائش آپ نے چھوڑ دی اس کو تو سجدہ نہیں ہوگا سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی اور اگر اسپرنگ دار گدا ہے پھر اس پر نماز نہیں ہو سکتی اسپرنگ دار گدا تو ہے دباؤ تو دبے گا پھر جمپ مارے گا تو اس پر نماز نہیں ہوتی لیکن اسپرنگ دار گدے پر نماز پڑھنے کا شاید اتفاق کم ہی ہوتا ہوگا کسی کو لیکن کہہ بھی نہیں سکتے پڑھ بھی لیتے ہوں گے یہ سجدے میں خیال رکھنا ہے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں مڑ کر قبلہ رو ہونی چاہیے سجدے میں اور ان کے پیٹ جو ہے نا یہ زمین پر لگنے چاہیے میں اس کی پریکٹیکل میں بتاؤ پریکٹیکل اچھا ویسے میں نے طریقہ تو یہی بتایا کہ سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنے پہلے رکھنے اگر مجبور ہو تو اس کو اجازت ہوتی ہے میرے پاؤں کے پنجے جو ہے نا یہ غور سے دیکھیے آپ ساری انگلیاں مڑ کر کبلا رو گئی اب اگر آپ چھوٹی پر تھوڑی پکڑ کم کریں گے نا تو یہ چھوٹی یوں اٹھ جاتی ہے تو یہ اٹھی بھی نہیں ہونی چاہیے یوں کریں گے تو بعض کے انگوٹھے اٹھ جاتے ہیں تو یوں ایسا آپ کو معیار قائم کرنا چاہیے کسی کو دکھا کر کہ دسوں انگلیاں مڑ جائیں ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا یہ تو لازم ہے اگر یہ دونوں پاؤں یوں رہے یا یوں رہے یا خالی سرے لگے رہے تو نماز یہ سجدہ نہیں ہوگا سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی اور اگر ایک کا پیٹ لگ گیا اور پھر بھی نماز مکڑے تیری ہوگی اگر صرف ایک کا پیٹ لگا تو, تو اس لیے وہ دونوں پاؤں کی اکثر انگلیوں کا پیٹ لگنا چاہیے مثلاً دونوں پاؤں کی تین تین انگلیوں کا پیٹ لگ گئے نا تو واجبدا ہو جائے گا اور دسوں انگلیوں کا پیٹ لگ کر قبلہ رو ہونا یہ سنت ہے تو سنت میں عظمت ہے سنت کے مطابق سجدہ کیا جائے اچھا جن کی عادت نہیں ہے نا ان کو یہ پاؤں لگیں گے نہیں آسانی سے وہ تکلیف ہوگی درد ہوگا تو تھوڑا درد برداشت کر لیں گے نا پھر یہ پاؤں آپ کے گڑا جائیں گے ڈھل جائیں گے تو پھر انشاءاللہ شاء آپ کو پرابلم نہیں ہوگا اچھا بیٹھنے کی کیفیت بھی دیکھ لیں دو سجدوں کے درمیان اور تحیات میں کس طرح بیٹھتے ہیں دو سجدوں کے درمیان اور اتہیات میں بیٹھنے کی کیفیت بھی دیکھ لیں کہ میری یہ پانچ انگلیاں جو ہے نا یہ مڑ کر دیکھو کس طرح چبلا رو اور بالکل سیٹ ہیں اور الٹا پاؤں بچھا ہوا ہے اس پر میں اطمینان سے جیسے بیٹھا ہوا ہوں یہ کیفیت سنت ہے بیٹھنے کی اس میں بھی بازوں کا یوں بیٹھتے ہیں تو یہ طریقہ بغیر مجبوری کے نہیں ٹھیک کر لیتے ہیں یہ بھی نہیں ٹھیک عذر ہو تو عرض نہیں ہے چار دانو بھی بیٹھ سکتے ہیں بہتر طریقہ وہی ہے جو آپ کو میں نے فرسٹ اس میں بتایا اس طرح کہ پانچوں انگلیاں میری دیکھو گا لگی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ اس کی عادت پڑ جائے گی تو پھر تکلیف نہیں ہوگی جس کی عادت نہیں ہے اس کو انگلیاں موڑنے میں تھوڑا لگے گا کہ کچھ کیا ہے یہاں اب آپ آئے ہیں اب یہ سب سیکھ کر جانا جس جن کو تجربہ یہ نہیں بولتا کسی کو آتا نہیں ہے بہت سو تجربہ بھی ہوگا ماشاءاللہ ان کے صحیح لگ جاتے ہوں گے جنہوں نے کبھی نہیں لگائے نا ان کو تکلیف ہوگی تھوڑا تھوڑا درد ہوگا وہ لگاتے ہوئے لیکن اتنا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے چیخے نکل جائیں انشاءاللہ وہ صحیح ہو جائے پھر آپ لوگ جوڈو کراٹے وغیرہ سیکھتے ہیں تو کتنی مشقت کرتے ہیں وہ کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اس سے تو اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی تکلیف نہیں ہے بلکہ یہ تکلیف بھی ہے تو میٹھی میٹھی ہے ثواب کمانے والی تکلیف ہے اور وہ جوڈو کراٹوں کراٹے میں کیا ثواب ہے باکسنگ میں کیا ثواب ہے یہ سیکھتے ہی ہیں نا ناک کی ہڈی میں توڑواتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اس کے لیے تو ہم اپنے یہ اعظہ جو ہے نا یہ اس طرح اس کی ڈھلائی کر دیں کہ نماز میں یہ اپنے وہ پریشان نہ کرے اور سنت کے مطابق فرض بھی ادا ہو جائے واجب بھی ادا ہو جائیں سنتیں بھی ادا ہو جائیں مستحبات بھی ادا ہو جائیں سب مدینہ مدینہ ہو جائے جب انگلی اٹھاتے ہوئے بھی بازوں کو انگلی اٹھانا بلکہ ایک تعداد ہے تو صحیح انگلی اٹھا نہیں پاتی جات میں انگلی اٹھانے کا طریقہ بھی نوٹ کر لیں دیکھو پہلے تو ہاتھ کس طرح رکھنا ہے یہ گھٹنوں بھی نہیں رکھنے ہاتھ گٹنوں سے ہٹ کر ران پہ رکھنے اور یوں ایک دم یوں کر کے بھی نہیں اور یوں بھی نہیں بلکہ نارمل نارمل ہاتھ رکھنے انگلیاں है کی طرف ہیں اور اب یہ کہ انگلی اٹھانی کب اور کس طرح ہے اس کو غور سے دیکھیے یہ اسکرین پر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گی شاید براہ راست نظر نہیں آ رہی ہوں گی آپ دو زانوں بیٹھ جائیں ہاں جس طرح میں جیسے تخیات میں بیٹھتے ہیں نا ایسے بیٹھ جائیں اور نظر اسکرین پر رکھیں اور امیرت سونے نے جس طرح رانوں پر ہاتھ رکھا ہے نا آپ بھی رکھ لیں رانوں پر اور اسکرین کو دیکھیں آپ, آپ کو ابھی ایسا ایسا موبائل ایسا پر دیکھیں. موبائل نہ نکالیں ابھی آپ پہلے اپنی ابھی بدائے کرام جیسے آپ تخیات میں بیٹھتے ہیں سارے ایسے بیٹھ جائیں ابھی مش کر لیں ما شاء اللہ یہ پیچھے جو اسلام ٹائم کھڑے ہیں یہ کیا کریں گے اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اچھا بیٹھ کر پریکٹیکل کر لیں تو انشاءاللہ جو باہر جو خلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں وہ بھی دو دانو بیٹھ جائیں تیار میں جیسے بیٹھتے ہیں باہر اسکرین پتا نہیں ان کو دکھ رہی ہے یا نہیں دکھ رہی ہے پتا نہیں جی باہر اسکرین ہے ہے نا لبھے اسکرین ہے مطلب چالیسی لگ بھگ کہہ رہی ماشاء اچھا اب یہ کہ میں ہاتھ گھٹنوں میں یوں گھٹنے پکڑ کے نہیں بلکہ یہ گھٹنوں کے پاس رانوں پہ رکھنے ہیں اور انگلیاں نارمل رکھنی ہیں یوں ایک دم جام کر کے بھی نہیں یوں بھی نہیں بلکہ نارمل قبلہ رو اور اب میں کب انگلی اٹھانی ہے کیا پڑتے ہیں اٹھانی ہے دیکھنے اب. اور کس طرح اٹھانی ہے اگلی کی کیفیت پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ دیکھو یوں رکھنی ہے یہ انگوٹھے اور بیج کی انگلی کا ہلکا بنے گا اور یہ انگلی سیدھی کڑی رہے گی یوں نہیں یوں بھی نہیں بالکل اسٹیکٹ اور یہ چھوٹی اور اس کے برابر والی یہ دونوں لگیں گی ہتھے لی سے یہ کیفیت ہوگی یہ اکثر اس میں بھی غلطی ہی کرتے ہیں بھول جاتے ہیں ماشاء اللہ چلو یہ بھی صحیح کر کے دکھائیں یہ دیکھیں میں نے کس طرح ملایا میرے گور کو دیکھ گور سے دیکھیں پھر اپنا دیکھیں گے آپ نے کس طرح کیا ہوا انگلی بالکل سیدھی ہے ترچی نہیں ہونی چاہیے اب اٹھانے کا طریقہ دیکھ لیں اشحد اللہ لا پہ اٹھ گئی اشحد ال... اللہ الہ اللہ اللہ تو لا پہ اٹھے گی عل کے تئیں گر جائیے اللہ پر ہاتھ فوراً ہسب معمول آپ سیدھے کر لیں گے اشہد اللہ اشہد اللہ اللہ اشحد اللہ الح اللہ, اللہ. پر اٹھانی ہے اللہ پہ گرانی ہے تو اللہ کوشش کریں گے نا. تو ابھی اب ہو سکتا ہے نہ ہو پائے لیکن جب نماز میں ہم اس کو سیریسلی کوشش کریں گے تو ان اللہ ہو جائے گا سلام پھیرنے میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں یوں سلام یہ طریقہ غلط ہے سلام جو ہے نا یہ فورٹی کا اینگل بنے گا نا الیون یوں نہیں کرنا ہے بلکہ سلام میں کندھے کی طرف دیکھنا ہے اس طرف کندھے کی طرف اور نیت کرنی ہے جب اکیلے پڑھ رہے ہوں تو پہلی طرف سلام کرنے میں پہلی سیدھی طرف کے کرامن کاتبین اور محافظین فرشتے جو ہیں حفاظت کرنے والے فرشتے اور اعمال لکھنے والے فرشتے ان کی نیت کرنی کہ میں ان کو سلام کر رہا ہوں دوسری طرف دوسری طرف کے امال لکھنے والے فرشتے اور حفاظت کرنے والے فرشتوں کی نیت کرنی ہے اور جب امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو ان فرشتوں کے ساتھ ساتھ جو اس طرف کے نماز میں شامل ہیں جماعت میں ان کی نیت بھی کرنی ہے الٹی ہاتھ میں بھی الٹی طرف کے نمازوں کی نیت کرنی ہے اور جس طرف امام ہے اس طرف کی امام کی بھی نیت شامل کرنی ہے اور اگر امام کے عین پیچھے تو دونوں طرف امام کی بھی نیت سلام میں شامل کرنی ہے البتہ کسی کو دوست بیٹھا ہے یا کوئی ایسا ہے کسی کو مخصوص نہیں کرنا ہے عام مقت دوں کی نماز پڑھنے والوں کی نیت کرنی ہے سلام کرنے میں. یہ تو دو چار مسائل جو یاد آئے میں نے ارض کی ویسے یوں تو بعض یاد آ رہے ہیں پورا بھی تو پورا طریقہ پھر تو بہت سارے مسائل ہیں آپ بھی زیادہ کام سونا بھی ہے اتنے زارے یاد بھی نہیں رہیں گے تو نماز کے احکام پڑھ لیجئے کتاب تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت کچھ فائدہ ہوگا سمجھ میں نہ آئے تو اپنے جو بھی جاننے والے مبلغین ہیں ان کو دکھا کر سمجھ لیں ان سے لفتہ سنت سے سمجھ لیں تو مدینہ مدھی اس کا شاید جو ہے وہ سوری بنی ہوئے نا نماز کے احکام کا پانچ سیڑیاں نماز کے حکم کی پانچ سی ہیں سوری ہیں سوری ہیں جی نماز کا امالی طریقہ سوری سوتی سوری اور جو میں نے جو بوتھ پہلے کی تھی وہی وہی اچھا اچھا ماشاء اللہ ہاں تو وہی تو یہ سوری تو یا بیس سی ہاں اس میں تو اپنے دیتے ہیں نا اس میں کیا بولتے ہیں میموری کارڈ سی ہیں سیڈیز ہیں سی ڈیز میں بھی ہیں اچھا میموری کارڈ بھی جی میموری کارڈ بھی اور بھی ہے تو یہ حاصل کر کے ان میں دیکھ کر اطمینان سے سیکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صبح خان کلکا لا لروکا واتوب الیک صبح خان کلکا لا الہ انت فروکا لک صبح شانک اللہ وہ بھی کاستر ملے سنت کا کون کون شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہے کہیے جزاک اللہ خیرہ تو کون کون توحفہ دینا چاہتا ہے توحفہ لیں گے اب نماز کا طریقہ سے کیا اب آپ لیں گے چاند رات کا مدنی کافی توحفے میں چاند رات کا مدنی کافلا انشاءاللہ اللہ آوازیں مدم ہو گئی ہیں جس کی نیت بنتی ہے وہ کہے ہاں سچی نیت ہے چاند رات ایک کام مدنی کافی یعنی بھلے یہاں روکے جیسے مدنی ترت گاہ والے کسی کو رات کو بیچ دیں گے کسی کو عید کی نماز یہاں پڑھائیں گے تو عید نماز کے بعد بھیجیں گے ان کے اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دینا ہے کہ یہ جب بھیجیں ہم بولتے تو ہیں ویزو چاند رات کو مدنی وہ مدنی مذاکرہ بھی ہے انشاءاللہ اللہ اور چاند رات تو یہاں اللہ کے گھر میں ہی گزارنی ہے بعض خوش نصیبوں کی ملاقات بھی ہے انشاءاللہ مدنی کافلوں کی فیصے ہیں ایک ماہ مدنی قافلہ بارہ ماہ کے مدنی قافلے وقف مدینہ انشاءاللہ اللہ اچھی اچھی نیتیں کریں تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ان خوش نصیبوں کی ملاقات کی بھی صورت بن جائے جو اسلامی بھائی رات رکیں گے نا ان کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ ہم میں تو برسوں سے رات رکتا ہوں فضان مدینہ میں الحمدللہ اب مجبوری ہے کہ آپ لوگوں سے الگ رہنا پڑتا ہے حفاظتی امور کے اور مسائل دینا. تو ہوتا فضان مدینہ میں فجر بھی ہم پڑھتے ہیں فجر کے بعد کچھ مدنی پھول بھی عید کے مستحبات وغیرہ پیش کرتا ہوں میں الحمد معمول ہے برسوں سے اور عید کی نماز جو ہے نا یہ انشاءاللہ آپ کو جلدی جلدی پڑھا دیں گے تو رات آرام کم ملے گا مدنی مذاکرہ بھی ہے پھر ملاقات کی بھی اللہ کرے ترکیب ہے تو فجر میں فجر کے بعد عید کی نماز عید کی نماز, عید کی نماز کے بعد پھر مدنی قافل ہے انشاءاللہ تو عید کی نماز ہم نے نیت کی ہے انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ میں عید کی نماز سوا چھ بجے شاید پورے پاکستان میں سب سے جلدی عید الفطر کی نماز کہیں ہوتی ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن عام طور پہ عید الفطر کی نماز تو دیر سے ہی ہوتی ہے بقرعید کی جلدی جلدی ہوتی ہے تو ہم نے اس بار یہ ذہن بنایا کہ عید کی نماز بھی جلدی پڑھ لیں تاکہ آرام اے کوئی نیت ہے عید کی نماز پڑھنی ہے عید کی نماز تو ان سبھی پڑیں گے نہیں یہاں رات آپ کے ساتھ پڑیں گے رات میں مدنی کافلے نہیں جو رات کو مدنی کافلوں میں سفر کرنا چاہیں گے ڈیفینیٹلی وہ تو مدنی کافلا مکتب جو ہے ہمارا وہ سفر کروا دیں گے مگر جن کو نہیں عید کے دن لے جاتے ہیں رات یہاں ٹھہراتے ہیں اور بعدوں کو بیچ بھی دیتے ہیں تو وہاں جا کر عید پڑیں گے جہاں پہنچیں گے ان شاء والوں کی ملاقات تو ہوگی مگر جن کی ملاقات نہیں ہو رہی ہوگی نا ان کو بغیر کسی فریم اور کیبن اور شیشے کے براہ راست سامنے بیٹھنے کی اجازت ہوگی انشاءاللہ تو مگر مدنی مذاکرہ فریم میں ہوگا ہے نا مدنی مذاکرہ یہیں سے ہوگا پھر انشاءاللہ اللہ بغیر فریم کے